شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید دلیل لکڑی نمبر چھ پہلے دلائل لکڑیا پانچ آ گئے تھے اب چھٹی ہے میرے محترم پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو آپ اس مسجد کا سایہ دیکھتے ہو لمبا نہیں ہوتا مسجد کا سایہ اس طرف کیا ہوتا ہے وہ سورج نکل رہا ہوتا. جون جون سورج اوپر آتا رہے گا وہ سایہ کم ہوتا رہے گا اور سورج سر پہ آئے گا تو سایہ اوپر چڑھ جائے گا وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا سایہ لیکن اللہ کے علم میں ہوگا یہ بات سمجھی بھائی یہی چیز ہے دلیل لکڑی نمبر چھ کیا نہیں دیکھا تو رب اپنے کے کیسے لمبا کیا سایہ کو یہ کس وقت لمبا ہوتا ہے باوقت طلوع نیچے لکھو وقت طلوع اور اگر چہتا اللہ تو کر دیتا اس کو ایک حالت میں لیکن کیا ہوا پھر کیا ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت جو سورج اوپر رہے گا سایہ سمٹتا رہے گا سما قبض نہ ہو پھر سمیٹ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ نہ آہستہ آہستہ طرف کہا اشارہ کیا کہ وہ میرے علم میں رہتا ہے تمہاری آنکھ سے اجھال ہو جاتا باہو دی دری لکڑی نمبر کتنی وہی وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے رات کو لبار بھائی دن کو ہر چیز نظر آتی ہے دن کو لیکن جب رات کی تاریخی آئی ہاں سیاہ لباس رات نے پہنی ہے رات کا سیاہ لباس تم پہ آ گیا جی تو بہت سی چیزیں چھپ نہیں جاتی نظر نہیں آتی کیا واسطے تمہارے رات کو لباس اور نیند کو آرام کی چیز جی اور کیا دن کو وقت اٹھنے کا واہو اللہ جی در نمبر کتنی جی آٹھ وہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی آگے اس کی رحمت کے بارش کے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو پاک کرنے والا لینو یہ یا فائدہ نمبر ایک تاکہ زندہ کریں بس حباب اس کے زمین مردہ کو مردہ زمین ہے پانی جاتا ہے نباتات اگنے لگ جاتے ہیں و دوس کیا ہو فائدہ نمبر کتنی جی دو اور پلائیں وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو اور انسانوں کو جو کہ بہت ہیں جانور بھی بہت پیتے ہیں ایسے انسان بھی بہت پیتے ہیں اب آپ سوال کریں گے کہ جانور انسان بہت پیتے ہیں یا سارے پیتے ہیں لیکن ایک غور کرو یہ کس پانی کے متعلق ہے جو آسمان سے برستا ہے بارش سے تو آپ بارش والا پانی پی رہے ہو یا دوسرا یہی ہے بہت جانور بہت انسان وہ پی رہے ہیں بہت دوسرے پی رہے ہیں والد صرف ہو اور البتہ تحقیق تقسیم کیا ہم نے اس پانی کو شررف نا وہ اللہ تعالی پانی کو تقسیم کر رہے ہیں بھائی یہ بادل جو اٹھتے ہیں پانی کے تو پانی تقسیم نہیں ہوتا کوئی بادل کہیں چلا دیے کوئی کہیں چلا دیے کوئی کہیں چلا دیے تقسیم ہو رہا ہے یقینی بات ہے کہ تقسیم کیا ہم نے پانی کو درمیان ان کے لیے عزک کروں تاکہ سمجھیں نصیحت حاصل کریں اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کے لیکن پا ابا اکثر اللہ اللہ کا یہ ابا کا معنی پہلے پڑھ رہے ہو ہے مثبت لیکن بامانے منفی کے ہوگا اباب من لم یا فعال فلم یا فال کیوں کہ اصطنا مفر ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ کلام غیر مجھا بفی ہو, ہو اچھا جی فلم یا پس نہ کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ شاکری کو بلا شینا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب اگر ہم چاہیں نا تو تیری امداد کے لیے تیرے دور میں ہر بستی کے اندر کیا بھیج دیں وہ نبی بنا کے بھیج دیں تیرے معاون بن جائیں نذیر بن جائیں ہر بستی میں نبی ہونے والی لیکن ہم نے اپنی حکمت اور مسلحت سے یہ نہیں کیا تاکہ تیری شان بلند ہو تاکہ تیری شان بلند ہو کہ سب دنیا کے لیے تو ہی رحمت للعالمین بن جائے اور اگر چاہتے البتہ بھیجتے ہم ہر بستی کے اندر نظیر تیرے زمانے میں جب لیکن ایسا جو نہیں جو کیا ایس تجھے مقام دیا فلاں فریضہ خاتم المبیا پس نہ کہا مان تو کافروں کا بالکہ ان کو قرآن سنا اور قرآن کے ذریعے ان کا مقابلہ کر زور شور سے جاہد ہوم اس کا نا مقابلہ کا کیونکہ جہاد تو فرض نہیں ہوئی تھی نا مکے میں اور مقابلہ کر ان کا بہی ساس قرآن کے مقابلہ بڑا باہوی مہارا جل بہرائن دری لکڑی نمبر کتنی جی نو بھائی بعض مقامات پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سمندر نہیں سمندر اس کا پانی کیا ہے شور اور کڑوا ہے تو بعض مقام پہ اس سمندر سے ایسے چھوٹے چھوٹے ایسے نہروں کی شکل میں نکلتے ہیں نہروں کی شکل میں پانی نکلتا ہے وہ سمندری پانا ہوتا ہے اور دوسرا دریا جو ہے یہ دریائے سندھ ہے میٹھے پانی والا اس کا پانی بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے تو دریائے شور یعنی سمندر کا پانی بھی اور دریائے شیری اس کا پانی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی قدرتیں آپس میں ملتے نہیں ہیں درمیان میں جیسے ایسے جیسے دھار ہو نا ایسے ہو جاتی ہے کڑوا پانی علیحدہ رہتا ہے میٹھا پانی کا ہوتا ہے علیحدہ رہتا ہے اللہ کی قدرت ہے بند باندھ دیتے ہیں چنانچہ علامہ عثمانی نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں دیکھ لو فرماتے ہیں ارکان سے لے کے چاٹ گام تک یہ بنگال کے علاقے ہیں وہاں یہی کیفیت دیکھی گئی ہے ضلع باری سال وہ بھی انڈیا میں ہے وہاں بھی کا ہوتی ہے یہی کیفیت ہوتی ہے سمجھے جی سمندر سے مثال طور ایک نہر نکلی اور دوسرا پانی آ گیا دوسرے دریا والا ملتے ہیں لیکن بالکل خلط ملتے نہیں مل جاتے وہ علیحدہ وہ علیحدہ ہے دیکھو جی واہ ودی دلی لکڑی نمبر کتنی نو اور وہی وہ ذات ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا فرات منا پیاس بجھانے والا یہ دوسرا کیا ہے مل شور ہے کڑوا ہے میل شور اجاد کڑوا اور کر دیا ان کے درمیان پردہ وہ ہجرم ماں نے کبھی پردہ ہے اور ماں نے کبھی ہے باہو ول دلی لکڑی نمبر دس اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر ہو انسان سب پانی سے پیدا ہیں ہے جا لہو نسبرا پس کیا اس کو خاندان والا اور سسرال والا نا کا کمن زی نصاب اس کے باپ کا خاندان نہ سے مراد ہے اس کے باپ کا خاندان اور سیر سے مراد کا ہے جہاں رشتہ کرتا ہے وہ سسرال والے پیارے نہیں ہوتے ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف ہاں بیوی کا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے مکان ربو کا قدیرا اے رب تیرا قدیر بیا بدون من دون اللہ یہ بھی شکوا ہے بطور زاجر کے اور پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا معبودوں کی نہ نفا دیں ان کو نہ نقصان اور ہے کافر اپنے رب کو پیٹھ دینے والا کافر بڑا بیمان ہے رب کو پیٹھ دے دی اور دوسروں کے ساتھ جاری لگئی محبود بات وما بمارسلنا کا تسلی خاتم الانبیاء لمبیا تسلی بھی ہے فرائض بھی ہیں فرائض بھی ہیں فرائض خاتم الانبیاء اور نہیں بھیجا ہم نے توجھ کو مگر مبشر بنا کے نمبر ایک فریضہ نمبر ایک نظیر فریضہ نمبر دو علماء افصال و حکم طریق تبلیغ آپ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کوئی معافضے کا میں پیسے سیسے نہیں لیتا ہاں مگر جو چاہے یہ کہ لے طرف رب اپنے کے سیدھا راستہ میں تم سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ سیدھے راہ پہ آ جاؤ کیا ہدایت پہ آ جاؤ با یہی مانگتا ہوں ہدایت تم سے پیسہ نہیں مانگتا یہ کتنی آ گئے تھی فرائض وہ بشر ایک نذیر دو و توکا الحا فرید نمبر تین توکع کر اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی وہ سب بے ہم دہی کتنی تصوی بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ اور کافی ہے وہ اللہ ساتھ گناہ اپنے بندوں کے خبردار الی خلق سماوا دری لکڑی نمبر کتنی جی کتنی یار جس نے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو جو کچھ اس کے درمیان میں چھ دنوں کے اندر پھر جلوہ فروز ہوئے عرش کے اوپر کئی دفعہ پڑھائی ہے ہوور سے پہلے کیا مقدار ہے ہوگا وہی رحمان ہے لیکن یہ خیال کرنا اس رحمان کی شان کسی مباہد سے پوچھنا کیا جو اللہ کی شان اور قدر کرتا ہو بدلتی ہے نہ پوچھنا کسی مشرق سے پوچھو گے نا تو کیا کہے گا خدا کے پلے میں عبادت کے سوا دھرا کیا ہے جو لینا ہے لے لیں جو محمد سے وہ کہے گا خدا کے ہاتھ میں کچھ ہی نہیں ہے خدا نے سارے اختیارات حضور کو دے دیے ہیں تو بہت خدا کی شان غلط بیان کرے گا کسی مواحد سے پوچھا کرو ہاں کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہاں ہاں مواحد یو کہے گا تہ دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نومانی مانی تیرے فضلوں کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے وہ سب کو تیرے ہاتھ میں سمجھے گا یہی کہے گا میں تیرے دروازے کا کیا ہوں تہی دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سارا ہے تیرے در کے سوا بخشش کا در ہر نہیں پوئی تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے ایسے لوگوں سے پوچھو جو خدا کی شان جانتے ہیں ان سے نہ پوچھو جو کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحادت کے سوا گھر آ کچھ بڑے بےمان تھے اور رحمان. اور رحمان ہے پس سوال کر تو اس کی شان کے متعلق کسی خبردار سے کبیر کا من خبردار سے وائزاکل شکوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو سیدھا کرو رحمان کے لیے تو کہتے ہیں بوجہ اناد کے جہالت کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے کہتے ہیں رحمان رحمان کون ہے؟ ایسے بے بکو ہیں خدا کو نہیں جانتے کیا ہے رحمانات کیا سیدھا کریں ہم واسطے اس کے جس کا تو حکم کرتا ہے پورا اور یہ تیرا حکم ان کی نفرت کو بڑھاتا ہے یہ تیرا حکم کرنا ان کی نفرت کو بڑھاتا ہے بجائے سیدے کے نفرت کرتے ہیں اصل بات یہ تھی یہ مکے کے مشرق جو تھے نا وہ کہتے ہیں رحمان کو ہم نہیں جانتے ہم اللہ کو تو جانتے ہیں رحمان کو نہیں جانتے اللہ کے سلام کو مکالتے تبارکی جالف اسماع اس بروجا یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی ہے جی بارہ بابرکت ہے عظیم و شان ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان کے اندر بڑے بڑے ستارے وہ جال فیا اور بنایا اس کے اندر چراغ سراج سمراج کیا جی سورج وہ کمر منیرا اور چاند چاندنا واہ ول دلی لکڑی نمبر کتنی جی اور دلیل اکڑی نمبر وہی وہ ذات ہے جس نے کیا رات کو دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے www. لے من یہ سب چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں نا ان کی دو حیثیتیں زراغور کرنا یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی کتنی حیثیتیں ایک حیثیت ہے دلیل کی دوسری حیثیت ہے انعام کی نعمت کی اگر اس کو دلیل کی حیثیت سے دیکھو تو انسان نصیحت حاصل کرتا ہے کیا دلیل سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اگر نعمت کی حیثیت سے دیکھو تو ان کو دیکھ انسان کیا کرتا ہے شکر کرتا ہے کیا دیکھو یہی چیز ہے لیمن ارادا یہ تمام چیزیں اس شخص کے لیے ہیں جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ سمجھے بحیثیت کس کے دلائل کے یا ارادہ کرے کس کا شکر گزاری کا اس حیثیت سے دیکھے کہ نیمتے ہیں و عباد الرحمان عباد الرحمان کے اوصاف آخر میں عباد الرحمان کے اوصاف ہیں یہ عباد کی اضافت جو ہے رحمان کی طرف یہ اضافت تشریفیہ ہے کیا اعزاز کے لیے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین کے اوپر دبے پاؤں نمبر ایک لکھو عباد الرحمان کے اوسط نمبر ایک اللہ کے پیارے بندے زمین پہ چلتے ہیں دبے پاؤں مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر پاؤں سختی سے نہیں رکھتے کیا جیسے لوگ ہیں نا بوٹ ووٹ پہنتے جیسے گھوڑے جا رہا ہو کیا گھوڑوں کی طرف جا رہے ہیں. نا یہ دبے پہنچتے ہیں ویزا خاتب ہو نمبر دو اور جب بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ جاہل لوگ تو کہتے ہیں سلامتی کی بات جاہل لوگ کا کیا مانا ایک نیک آدمی جا رہا ہے تو درمیان میں جاہل مل گیا تو جاہل اس کے ساتھ سستی کی بات کرے گا کیا کہے گا وہ دہشت گرد ملا وہ دہشت گرد ملا وہ بےمان ایسے کہے گا تو سلامتی کی بات کرتے ہیں جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے جاہلوں ان کے سامنے جہالت کی باتیں کریں گے اور سلامتی کی بات کریں گے ولہ زین نے تو نمبر کتنی دی تین اور یہ وہ ہیں کہ رات گزارتے ہیں واسطے ربہ پہنے کے سجدہ کرنے والے قیام کرنے والے ولہزین نمبر چار اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار پھیر دے ہم سے عذاب جہنم واقعی عذاب اس کا چمٹنے والا ہے انہا بے شک یہ جہنم ساعت مستقر بری ہے جگہ ٹھہرنے کی بے شک یہ جہنم سات بری ہے کیا جگہ ٹھہرنے کی گناہ کے لیے یہ لکھو مستقر ہوتا ہے جہاں چاند دن آدمی ٹھہرے تو گناہ جو ہیں وہ دو میں ہمیشہ ٹھہریں گے یا چند دن یہ جگہ ہے ٹھہرنے کی گناہ گاروں کے لیے اور مقام یہ جگہ ہے ہمیشہ رہنے کی کس کے لیے کافروں کے لیے ولدین فکو یہ صفات نمبر کتنی ہے جی پانچ اور یہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں نہ بے جا اڑاتے ہیں بے جا اڑانے کا کیا مانا باپ کے لیے علیحدہ ٹی وی بی بیوی کے لیے علیحدہ ٹی وی بی بیٹوں کے لیے علیحدہ ٹی وی بی. ہر ہر بیٹی کے لیے ہر ہر بیٹے کے لیے کاریں علیحدہ علیحدہ نہ تو بے جا اڑاتے ہیں ولا یا اور نہ تنگی کرتے ہیں کیا تنگی یہی ہے بیوی بی کہے آج کے پکانے کے لیے کوئی گوشت خرید دو آ? آ. کوئی سبزی خرید دو اور بیوی بی کو کہے میرا سرنا کھا چلا جائے میرا سر نہ کھا وہ اللہ کا بندہ آخر تو نہیں خرید کر دے گا تو کون خرید کر وہ ایسے بندے ہیں یا نہیں بیوی بی کہتی ہے فران چیز خرید کر تو کہتے میرا سرنا کھا میں جا رہا ہوں اور نہیں تنگی کرتے کانا بین کام کانا کے اندر ہوا زمیر ان پاک کی طرح لوٹے گا اس کی خبر ہے. اور موتدل اس کے، یعنی افراد اور تفریح کے درمیان معتدل خرچ کرتے ہیں وزین یہ کتنی صفات ہے جی صفات نمبر چھ چھ پہلے اطاعت کا بیان تھا پہلے کس کا بیان تھا اطاعت کا یعنی فرما برداری کرتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں اب جو اوصاف ہے نا ان کے اندر ہے ترک معاشی اب جو اوصاف آ رہا ہے ان کے اندر کیا ہے ہاں جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری کہتے ہیں تاعت کو بجا لاتے ہیں اسی طرح ان کی یہ عادت ہے کہ معصیت سے بھی رکتے ہیں گناہوں سے صفت نمبر چھ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے ساتھ اللہ کے معبود اور کو ولا یتلو صفت نمبر کتنی ساتھ اور نہیں قتل کرتے نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر ساتھ کس کے حق کے کئی دفعہ پڑ چکے ولا یز لو نہیں کرتے یہ نمبر کتنی آ اور جوش کرے گا ان کاموں کو ملے گا عذاب کو اصاما من عذاب یوزاف لہ العذاب کیفیت عذاب بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب دن قیامت آمد کے اور ہمیشہ رہے گا عذاب کے اندر ذلیل ہو کے اِلّا من تابہ ہاں مگر جس نے توبہ کیا شرک سے ایمان لایا عمل کی عمل اچھے کا کا ثمرہ ان کا ان کا ثمرہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو کس کے اندر یعنی پہلے اگر برے کام کرتا تھا تو اب کیا شروع کر دے گا نیک کام شروع کر دے گا اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ الاسلام و یاد و ما کانا قبلہ قبل اسلام سے پہلے برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو میرے عزیز کہ اللہ من و آمینا یہ کس سے توبہ تھی توبہ عن القفر پہلے کس توبہ کا بیان تھا توبہ عن القفر کا اب من طبہ سے توبہ عن الماسیت کا بیان ہے یہ فرق ہے وہ من تابہ کس سے ہے عن انقفر یہ من تابہ کس سے ہے توبہ الماسی اور جو توبہ کرتا ہے ماسیہ سے عمل کرتا ہے نیک پاس و رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف خاص طور پہ وََََََََين اللہ شدون الزور یہ صفات نمبر کتنی ہے جی کتنی نو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں شامل ہوتے بےودہ مجلسوں میں ایک معنی یہ ہے کہ بےودہ مجلس میں شامل نہیں ہوتے دوسرا معنی ہے کہ جھوھی گواہی نہیں دیتے نہیں گواہیں دیتے جھوٹھی دو مانو واحض مرو مر یہ صفنبر کتنی ہے جی وہ دس بیہودہ مجلسوں میں شام علی ہوتے اور اگر وہاں سے گزریں بھی صحیح ایک بیہودہ مجلس لگی ہوئی ہے وہاں سے نیک آدمی گزرتا ہے تو دامن بچا کے جاتا ہے کیا ہاں دامن بچا کے وہ کے شزا کے کریں رام سے چلا جاتا ہے اور جب گزرتے ہیں اتفاق بےحودہ مجلسوں ہوتے تو گزرتے ہیں کرام شرافت کے ساتھ عزت شرافت کے ساتھ دامن بچا کے کیونکہ بدماش بیٹھے ہوتے ہیں ٹولی ہی لگا کے وہ چھیڑتے ہیں نیکوں کو کیا ہم چھیڑیں یہ نیک آدمی جواب دے اور کیا کریں لڑائی شروع کر دیں نا یہ دامن بچا دے بلین رو یہ نمبر گیارہ صفت یہ لوگ ہیں جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ایتے رب اپنے کے لم یخیر علحہ نہیں گر پڑتے اوپر ان کے نا بہرے اور اندھے ہوگئے بہرے اور اندھے ہو گئے, گئے گر نہیں پڑتے سمجھے جی یہ آپ کبھی بد کا جلسہ دیکھیں نا بدتوں کا یا شیوں کا جلسہ دیکھیں سمجھے تو نات خانہ پڑتے ہیں تو یہ ایسے کرتے رہتے ہو ہو ہو ہو نارا باد ہو بعد میں ان سے پوچھو نا کوئی سمجھ بھی آیا کچھ نہیں بت لوگ شیعہ لوگ ہم نے تجربہ کیا ہے چنانچہ ایک گیا تھا کسی جلسے کے ہو پاؤ میرا واقف تھا بعد میں میں نے کہا سناؤ کیا تھا سب کوئی ٹھیک تھا وہ ایک بات تو سنا سب کچھ ٹھیک ہے اندھے باندھ نہیں نہیں کے بل نمبر کتنے جی بارہ اور یہ وہ ہیں کہتے ہیں یعنی اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں یہ ہیں کہتے ہمارے پروردگار بخش واسطے ہمارے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی اور کر تو ہم کو واسطے متقین کی ماں اے اللہ ہماری بیوی بھی کیا ہوں نیک ہماری اولاد بھی کیا ہو نیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہمارا سارا گھرانہ کیا ہو متقی ہو اور ہم متقو کے سردار بن جائیں بدماشوں کے سردار نہ بنیں یہ میرے عزیز یہ دعا ضرور یاد کر لو جتنے ساتھی ہیں نا یاد ہے حاجی صاحب یہ دعا ضرور یاد کرو روزانہ پڑھی کرو آج کل کا دور عجیب ہے باپ نیک ہوتا ہے بیٹے بگڑ جاتے ہیں بے فرمان بن جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھی کا یوجون الغرف ما صبر و, و انجام یہی لوگ ہیں بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا بس اس استقامت کے اور ملیں گے ان بالا خانوں کے اندر تحیت سلام دعا سلام فرشتوں کی طرف سے دعا سلام ہوگا اور بہشتی آپس میں بھی دعا سلام کریں گے خالدین دین ہمیشہ رہیں گے ان بالا خانوں کے اندر بحشت کے بالا خانے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے خاصنت مستقر و مقامہ یہ بحشت اچھی ہے جگہ ٹھہرنے کی اور اچھی ہے جگہ رہنے کی جائے قرار بھی اچھی ہے جگہ رہنے کی بھی اچھی ہے بھائی بہشت میں مستقر بھی ہوگا اور مقام بھی ہوگا اے جگہ ٹھہرنے کی جو تمہارے مکان ہوں گے نا کیا ہوں گے مکان ہوں گے تمہارے جہاں بیوی بی بچے رہیں گے وہ مقام ہوگا اور جگہ قرار کی وہی وہ ہوگی جہاں مجلس لگاؤ گے اے یاروں کو ملو گے اے کچھ دیر کے لیے مستکر ہو گیا مقام ہو گیا کل ما یا بو ربی تمبی عام یہ آیا ذرا مشکل ہے لیکن میں آسان طریقے پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کل ما یا بو کے نیچے لکھو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تمبی کی کی تمبی یہ ہے کہ اے انسان ہو اگر تم میری عبادت نہ کرو تو میری عبادت تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے غمباخلق تو جناب والم صلی اللہ اگر تم نے میری عبادت نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں کیونکہ جس کام کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا وہ تو کام نہ کیا تو اگر میری عبادت نہ کرو گے تو مجھے تمہاری کوئی پروان نہیں یہ تمام انسانوں کو خطاب ہے یہ سمجھ آ گیا اب دیکھو اے علم نے بہت تفسیریں کیا. میں آسان تفسیر کر رہا ہوں پول کے نیچے کا لکھو تب بھی آپ فرما دیجئے نہ پروا کرے گا تمہاری رب میرا اگر نہ ہو عبادت تمہاری یا دعا بم عبادت جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اگر عبادت نہیں کرو گے تو خدا تمہاری پرواہ نہیں کرے گا یہ تنبیہ کا ہے ہاں اس میں مسلمان کافر سب آ جاتے ہیں آگے فقط قذب تم یہ وعید ہے فقط منکرین کے لیے وعید منکرین جب اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں تو آئے منکرو تم نے تو کس کو جٹھلا دیا دین کو جٹھلا دیا رسولوں کو جٹھلا دیا تم کیا عبادت کرو گے پستا کی جٹھلا دیا تم نے وہی نے منکری اے کافرو پس ان قریب ہوگا عذاب لازم لذا من لازم چمٹنے والا